السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادر سب کو ہمارے سلسلہ دار خطاب دعوت شریف دس نمبر چھ اور ہے چھ سو اٹھائیس دعوت شریف کے شروع سے تک کے درست تعداد ہے دو سو ستر جو ہے اوراد فتح کے درست تعداد ہے اوراد فتح میں جو ہے ہم شراسمان وسنامت ہے بارہواں نمبر یا امتقبر اس اسم مقدس کی توضی و تشریح میں تھے اس کے لغوی تشریح توضیح جو علماء نے بیان کیا وہ ذکر ہو گیا اور اس اسم میں کے حوالے سے ہاں ایک خاص عنوان پہ بحث ہو رہا ہے کہ المتمقبر قرآن اور سنت میں یعنی سنت و عمر صحیح کی زندگی میں المتقبر جو اس کا اصل مادہ کعبہ راہیں جس سے اللہ اکبر کا لفظ بھی اسی سے مقدس سے ہے تو المتقبر تو اسنوان کے تحت المتقبر قرآن و سنتمی سنمان کے تحت المتقبر جل جلال عظمت و کیوریائی کا سرچمہ اللہ جو ہاں جی عظمت و سر چسمہ کیبریائی کا سر جس کے کیبریائی میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز سے بزرگ و بدر ہے قرآن باغ میں یہ اس مبارک اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیہ کے طور پر صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے سر حشرائے نمبر تیئیس میں ہو اللہک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللّہ اماشرک اس مقندرس اسما الحسن سر حشر کے آخر میں, میں, میں ہیں اس کا آج نمبر تیئیس میں یہ مقندس مقندسم المتکبر اللہ تعالیٰ کے اسما الحسن کے ذیل میں اس مقدس متجمہ یہ وہی اللہ ہو اللہ جس کے سوا کوئی ماں بجنا اللہ اللہ اللہ الملک بادشاہ حقیقی القندوس پاک ذات السلام ہر نقص سے سلامت المن و امن و امان میں رہنے والا المحم من سب پر غالب نگاہ بان العزیز سب پر غالب اور الجبا زبردست بڑھائی والا المدر پاک ال... العزیز الجبا جو ہے سب پر غالب زبردست بڑھائی والا یعنی الجباء المت کے معنی جو ہے سب سب پر زبردست بڑھائی والا اور المت کمبیر کے معنی اور الجبار کے معنی جو ہے سب پر اس کے معنی پہلے بے توضیع ہو چکا ہے اور الجبار کے معنیٰ جو ہے بگڑی ہوئی چیزوں کی اصلاح کرنے والا اور جو ہے اپنے حکم مسلط کریں بے مکمل طاقت اور قدرت رہنے والا خواہ محلو چاہیں یا نہ چاہیں یعنی یہ واضح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم حکمت پر مبنی ہے عدل انصاف پر مبنی ہے اور پاک و برتن ہے اللہ کی اللہ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کا شریف کرا دیتے ہیں سبحان اللہ عمہ اسکون تو اللہ تعالیٰ کے اسباء الوشن قرآن پاک میں ایک دفعہ آنا کافی ہے ہاں ایک دفعہ نہ کافی اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ متقبر ہے ایک دفعہ نہ کافی اور اللہ تعالیٰ اس صفت ہے کی ریائی سے متصف ہے اور کبریائی و عظمت و تکمبر حقیقت میں اللہ ہی کے شایان شان ہے اللہ کے شاہ نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی یہ نامز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ نامز بائیں الم تکبر کیونکہ وہ ذات پاک بالحق صفت کبریائی اور عظمت سے متصف ہے بالحطی باقی مخلوقات میں سے کوئی اس صفات کا دعویٰ کرے تو وہ ضرور جٹھا ہوگا کیونکہ معاشی وا جو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب اپنی وجود و بقا ذات و صفات و تمام کمالات میں اللہ کے محتاش ہیں ہاں کھیتنے پھر سے جو برامین جیسے کالے سب جیسے عادیم فیسٹیول بہت عظیم ہے پل بھر میں عرصے فرش میں آ جاتے ہیں ان کی یہ قدرت اور کمال اللہ ہی کا عطا کردہ ہے ہاں ہم بھی علیہ السلام کو جتنی معجزات سے نواز دہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے علیہ کو جتنا علیہ السلام کو جتنی کمالات تھے نوازتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے. لہذا جو ہیں معاش و اللہ سب اپنی وجود بقا ذات صفات اور تمام کمالات میں اللہ کا محتاج وہ اللہ کے جن عطا و احسان و فضل کے بغیر ایک تنکے کا بھی مالک نہیں کائنات میں کوئی بھی شیخ کچھ شیخ اللہ کے جن عطا احسان فضل کے بغیر اس کے رحمت کے بغیر کوئی بھی ایک تنکے کا بھی مالک نہیں ہاں جی اور نہیں اس کے اذن و معیشت و ارادے کے بغیر کسی اقتدار یا کرسی کا مالک بن سکتا ہے ورنہ وہ جب چین چھین سکتا ہے لہذا یہ فقیر فقیر مات ہے معلقات جو ہے حقیر ماس ہے کیونکہ کسی بھی قسم کی تکبر و کی رائے کا ادعا یا کسی بھی ہاں کیونکہ کسی بھی قسم کی تکبر و کی وجہ کا ادعا کر سکتا ہے اسی وجہ سے جن سرکش یعنی یہ انسان جو ہے نی فقیر ماس سے لیکن جو ہے کسی کیونکہ کسی بھی قسم کی تکبر و کی وائے کا اتحا تو کر سکتا ہے انسان بھی اسی وجہ سے جن سرکش جن سرکش و جاوید بادشاہوں اور حاکموں نے تکبر کا مظاہرہ کیا کیونکہ انسان جو ہے موجودات ہیں حصاً انسان تکر اہداط کر سکتا ہے اس وجہ سے ہاں جی جن, جن، اس، اسی وجہ سے جن سرکش یعنی جو بھی سرکس وجاب بادشاہوں اور حاکموں میں تکبر کا مظاہرہ یا دعویٰ کیا اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا تاری گواہ ہیں بلکہ نیست و نابود کر دیا اور وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہیروئن کو اللہ میں غور رکھے کچھ نہیں بگاڑ سکا جیسے ہیرون نمرود قارون شداد وغیرہ کا حال سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان صاحب کو نیست نابید کر کیا اور ان کا ہاں جی اور یہ سب اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کے ان سے کوئی خوف نہیں اللہ اپنے کسی بھی دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ اس کو نیست نابد کرنے اس کو کوئی خوف نہیں ولابا ہاں حدم دم عالم رب الضم میں پھنسا ہاں ولاح و عبا قرآن میں سرحِ شمس میں فرمایا ہاں جی سرائے جو ہے قوم صالح کو نیست و نابد کر دیا امید کر دیا ہاں جی لیکن جو اللہ کے اس کے کوئی خوف نہیں اس کے انجام سے اللہ تعالیٰ ہی کے ذات گرامی کو حقیقی کیبریائی حاصل ہے اور وہی ہے جو اپنی صفت میں خود کو متقبر کہہ سکتا ہے اللہ کے ذات مسلمانوں کو اس ذات کی کیبریائی کا جی. اس ذات کی کبریائی کے اعلان کا حکم ہے ہمیں جو مختلف سطحوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کہ اس کے بڑائی کہ اس کے عرشے سے عظمت کے جو اعلان کے حکم نے چنتی فرمایا الحمد للہ کے و تمام سے اللہ کے لئے لمیت تخذ والدن لميت نے کسی کو اپنے بیٹا قرار نہیں دیا علم یق اللہ شریک الفیل کے اور اس کائنات میں وہ اس کی بادشاہ میں کوئی شریک نہیں علم یکل علی منزالِ اور اس کو کسی قسم کی ذلت سے نکلنے کا اس کا کوئی حامی سرپرست نہیں بلکہ وہ خود سب تمام ذلیل خواہ لوگوں کو ذلت و خار سے نکلنے کا سرپرست دیتا وہی ذات انداز سے وہ کسی کا محتاط نہیں ہے کسی بھی چیز میں راخر نے فرمائے بکبیر ہوں تقبیرہ اور اس کا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر جتنا بنان کرنے کا حق ہے یہ سورہ سراعت نمبر ایک سو گیارہ قمبرس میں ایک عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کے سلطنت میں کوئی شریک ہے نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا جائے تو اس طرح سرحِ مدثر میں ورب و رب اے حبیب اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو ہاں مدثر آئے نمبر تین اذان میں جو سب سے پہلی حقیقت بیان کی گئی ہے آذان کے اندر عملوں کو حکم ہے دن میں پانچ دفعہ پڑھنے کا تاجد پڑھیں تو ایک سنت وہ بھی چھ ہو جائے گا تو جذبات کا جو ہے سب سے پہلے پہلی حقیقت بیان کی گئی آزان میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبیائی ہے یعنی اللہ اکبر ہاں اللہ ہر چیز سے بزرگ کو بڑھتا رہے اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کی توصیف میں نہیں آ سکتی بزرگ بہتر ہے کہ کوئی اس کی توصیف کر سکے صفحت بیان کر سکے اور اس حقیقت کو ایک آزان میں چھ بار بیان کیا گیا اسے اللہ اکبر ایک ہی اذان کے اندر چھ بار شروع میں چار بار آخر میں دو بار گویا پانچ صفت کی پانچ وقت کی آزان میں اللہ اکبر جو ہے تیس بار جو ہے تیس بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے پانچ وقت کے اذان میں معلومی طور پر ہر بندہ تیس مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور اگر تاجر کی اذان کو بھی شمار کریں تو ہر روز اللہ اکبر حروج اذان میں چھتیس بار جو ہیں اللہ اکبر کہا جاتا ہے ہاں بندہ تاجر کی بات کو میں نے اس میں اضافہ کیا اور اگر اقامت کو بھی شامل کریں تو تعداد جو ہیں ہاں جی تیس دربی بیس اقامت میں بیس بیس ہے تو جو ہے تیس ہے تیس پہ جب ہم بیس کریں تو یہ بن جائے گا پچاس عام طور پر جو پڑ جاتی ہے پچاس پچاس بار تک جو ہے پہنچ جائے گی اور اگر پانچ وقت کی نماز میں ہاں جی فرضوں سنتوں وطر اور نوافل کے قیام قوت طبیۃ الحرام ان سب کے بات کو طبی الورینا وغیرہ کے موقع پر کہیں جانے والی تکبیرات کو بھی شمار کر لیں تو تعداد جو ہے تین سو سے تجاوز کر جاتی ہے تین سو سے ایک بندہ روزانہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے اللہ ہر شیش سے بزرگوں برتر ہے اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے اور چونکہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد چونتیس بار پھر ہاں جی تجبیاتہرا کی صورت میں چونتیس بار اللہ اکبر کہا کرو ہاں جی تجبیات میں تو اگر ہم اس کو بھی گن لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمازی مسلمان اپنے معمول میں ایک دن رات میں تاریباً چار سو اکہتر بار ہن چار سے اکہتر بھر اللہ اکبر کہتا ہے اور وہ صبح شام اور دیگر تجبیحات بھی پڑھتا ہے جیسے نماز شاہ کی تجویز صبح نلّہ الحمد للہ وَََََََََََََََََََََََََََََ اللہ و اللّہ اكبر ہن اس کے آخر میں بھی اللہ اکبر ہے تو یہ تعداد جو ہے پانچ, پانچ سو اكہتر ہن تک پہنچ جاتى ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ازكار تو اور بھی ہیں لیکن سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ کا ذکر ہے الحمد سبحان اللہ ذکر ہے الحمد ذکر ہے ماشاءاللہ ذکر ہے اشتاخر اللہ ذکر ہے تو آخر اللہ اکبر میں کیا بات تھی کہ اسے اس بار بار ورد زبان دو کرنے کا حکم دیا گیا آذان اور نماز میں تو آپ سن چکے حج میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے اللہ اکبر کہا جاتا ہے ہاش میں بھی سب سے زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے عیدین میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تقبیرات میں میدان جہاد میں بھی نئے رائے تقبیر بلند کہا جاتا ہے ہاں بچہ بچہ کے کان میں آزان و اقامت جانور ذبح کرتے وقت اور نماز جنازہ کی تقبیرات میں بھی اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے چنان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشد مبارک ہے جس امام مام نے مشکات میں نقل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواز عل اللہ رح اللہ یہ جو اللہ کے حضور میں توازو کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا اور وہ بھی نفسی صغیر ان انسان بھی ذاتی حقیر ہے چھوٹا ہے ابھی آئر ناس حاظم ہوں لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بڑا آدمی ہے من تب لیکن جو خود کو بڑا سمجھے وہ اضاء اللّہ اللّہ اس نیچے کرے گا نا سے شکیر اور یہ آدمی جو ہے لوگوں کی شکیر نف سے کبیر ہاں جی حوالہ خصیت اجماعل ایک سو باسٹھ پہ ہے فرماتے ہیں محنت اللہ کے تجمہ جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتا ہے جگتا ہے توازل اللہ جس نے اللہ کے لیے تواز اختیار کی اپنے نفس کو مٹا دیا رفع اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے فو نفس پاس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے توازن کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس فنائیت کی برکت سے اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے عزت دیتا ہے تمام معلوم میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے وہی آئن الناس عظیم ہیں. اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھتا ہے یہ بندہ مگر اس جو اس کا کیا انعام ملا تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہوئی عطا ہو گئی ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دیتے ہیں امن تکبر ہے وضاح اللہ اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے وضاح اللہ اس کو نیچے کر دیتے گرا دیتے اور جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے لیکن بات ہے ہے کسی میں دم کہ جس کو خدا گرا دے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا دے جس کو خدا تعالیٰ دلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے جس کا مادہ تخلیق حقیر پانی سے ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے اس لیے ومن تکبر فرما تکبر باب تفاول سے جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے یعنی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے بے تکلف بڑا بن رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں اور دلیل کر دیتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مار ہے کہ متکبر انسان لوگوں کے ان کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے خوافیہ ناشِ صغیر متکبر شاہ لوگوں کے صغیر حقیر ہے تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو ہلکا چھوٹا اور حقیر کر دیتا ہے لوگ ہر طرف سے اسے کہتے ہیں کہ بہت ہی نالائق ہے بڑا متکبر ہے وہ بھی نفس ہے کبھی مگر اپنے دل میں وہ اپنے آپ کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میرے عظمتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں میرے عظمتوں کی لوگ قادر نہیں کرتے میرے علم عمل کو نہیں پہچانتے اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے سمجھتا ہے کہ بس ہم, ہم چنند ماں دیگر انہی کہتے ہیں بس جو ہی ہم ہی ہیں ہم جیسا اور کوئی دنیا میں ہے نہیں مجھے سد ہے کوئی نہیں تو یہ تو جہات جو ہے تکبر جو اللہ کے غیر کے لیے گنجائش نہیں ہے ہاں جی تو کوئی بندہ کریں گے تو پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا وہ خود کو تو بتا سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں یہ خصوصیات آسمان صفر نمبر ایک سو چالیس سے ایک سو چوالیس تک ہے تو مسجد انشاءاللہ شاء اللہ آگے درسوں میں آئے گا